کچھ وضاحت پیش کرنا اللہ تعالیٰ شرے صدر نال بیان دی تو <بحار> اللہ م اقبال کا ایک ہے کہ کسی خبر تھی کے لے کر چراغ مستفی کسی خبر تھی کے لے کر چراغ مستفوی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 اسلام <متدن> دین حق دا چراغ نبی پاک صلی اللہ علیہ والی وسلم کائنات دی روشنی واسطے لے کے آئے لیکن وہی چراغ ابو لہب نے پھڑ کے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 کوفر کام گل کہی ہوں سمجھا چڈا موٹی جی گل کوفر دا کم کوفر دی گل کسن آخو گے جس کا کافر پسند کرن. جیڑا کم جیڑی گل کافر پسند کر گے اسنو آخنا دا کام کفر دی گل کیونکہ جہی گل کافر پسند کرنا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 اسلام نے انہاں دے اس کام جہلیت کا کم فرمایا کہ فرمایا ہوں جتوں یہ گل بھاوے ساری شریعت پڑیاں ہون گیا اسلام دے مطابق جہل نے اور انہوں نے جہلیت یہ مطلب یہ نکلا کہ جیڑا تسان معروف مانا مشہور کر دہل کا وہ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 ہاں جی میاں گنگ شریف والے کھڈے وڈے گیٹا والے سن ہاں جی لے کے جسمانی طور سے اللہ کمزور ہوں کرمان کہہ سکتا ہے کہ اللہ دے ولی پہلوان اللہ تعالی پسند ہوبیف نے کہ رسوے یارو یاد رکھو گڑا حقرآ لیکن حضور سرکار دے قرآن حدیث کا مطلب غلط بیان کرنا جان کے کفر دق چلایا جانا یہ تے کفر ہے یارو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 دے لوکے دے پھرے پے <تصفح> کوئی چہر میرے گا کہ یار ویکھو تو سید ڈبی تیلے والی ہر کسی ہے آرادا ڈبی تیلے والی تے ہے وے کم کی کردے لوگوں کے دے شوگے ساڑا پھر مرو نہ قرآن دا حدیث دلانا حدیث قرآن دیا <تصفح>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 سمجھ آئی کہ نہیں آئی سمجھ رو بولو سبحان اللہ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 مسلمانہ دیاں چند بیبیا بڑھڑیا مائییا توجہ میری گل کر بڑھیا مائیاں جنگ دے دوران اپنے مرد اپنے مرد تشریف لے جیسا سن خیمیا بیٹھ کے اپنے مرد روٹی پکاونی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 گے سائنسدان اصل نے کون چنگے ہوں دسویسا کافر جبکہ حدیث واسطے حدیث رب داستے اور لا کدھر دیتی کافر ایک کام پروف ہے پروفیسر کا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 مکان شریف اپنے دادا پیر کا سانت میاں صاحب شریف کر رہ گئے اپنے بزرگ میاں صاحب نے دعوت دیتی آو حضور ختمج بیٹھو ختمج بیٹھو ختم شریف ہو اج توڑے دے پیر دا ختم میاں صاحب دی سبحان اللہ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 میاں صاحب فرما صاحب سہرزادہ صاحب تو پار والے بلند تے ختم سے خوش نہیں ہونگے گے تے ارسان سے خوش نہیں ہو گے آپس کی دشمنی چاہیے تمہیں اگریز دیا کچہریوں میں نہ جانا اب یہ میاں صاحب نے فرمایا کیونکہ جہاں انگریز کی کچہری جانا ہے اس کا ایمان ہو جائے ایمان لے ہو صاحب اپنے داد پیر دسیا وہ پیر دے پتروں میرے ختم سے ہلسا کرے گا بزرگ خوش نہیں ہوگے بزرگ خوش اس نے گئے جس نے کٹر تو گے ہر برائی سے بچ گے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 ظلم دی حکومت شامل ہوسا دربار والا خوش ہو شیر ربانی اپنے رب شریک بھی شیر کر دیا، حق ادا نال دربار والے خوش نہیں ہوں دربار والے خوش ہوں مستفا کی شریعت سمجھ نہیں آئی نے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 ایمانسو ادھر دے حکومت کردے لے کے کھا کھا جانا جھوٹ دے کردے لے کے کھا جانا فراڈ چکر بازیاں کرنیاں لٹ لٹ جانے یہ کام پڑھے ان دن پڑھانے پڑھے لکھے جڑا انپڑھے دا دا دا دا آن کا کم آما کیں کھا کھو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 اس کام ہاتھ نہیں لم دا جی کر نہیں ہاں میری پینٹ نہ لبڑ جی سمجھنے آئی نے گل دی غرد در ویخ. اگلی گل کر لگا اسلام دے اندر ایک الیکشن ہے سلیکشن اسلام کے اندر الیکشن نہیں سلیکشن ہے سلیکشن کا مطلب کہ کر دیں مخصوص نےکاس پرہیزگار بندے کٹھے ہو کے ہاکم بنا رہے ہیں وہ میں تھوڑے ہوتے روایت توجہ اسلام ایک نوی رواج تعین سنانا جمہوریت دلاف ووٹان خلاف ادھر اکثریت چل دے اسلام حکا نہیں چل رہی اج ایک نمی روایت مان اللہ رواج ہے جناب نو سنو نا توجہ ہے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 تین دے کدی استاد نو کٹیا نہیں توجہ <job sustain> نہیں فرمائی میں کسمیا پیا تین کبھی استاد <نو> ماریا نہیں سکول <مانلا> والے منڈے آئے دن پرو نو پنجی کلو <مانلا> پنجدے <کی> <مانلا> پنج نے کہ نہیں ہوئے جی یہ پنجتے او پڑھان دے نے استاد کی تعظیم کرو تے اے تعلیم جان کرتے ہیں ہوں میں پوچھنا جی یہ لانتی واقعی استاد ہوں تے دن کی تعلیم نہ کر دے. دے اب میں میری گل میں سن لو میں پڑھا نہیں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 یعنی جتی خاق برابر بھی نہیں وہ جی میری جی چومتے ہیں میں انہوں دی خاک برابر بھی نہیں کسمیا پیانا وہ جتی کی خاک بھی چنگی کیونکہ دی خاک جیڑی وہ جانم نہیں جائے گی پتہ نہیں جنت جانم جانا جنت جانا ہے ہاں جی ہوں وہ چنگی لیکن وہ میری جتی چم کے اکھان ترتے ہوتے ہیں کی وجہ ہے پرو فیصر جاوے میریا چار گلان سن کے کیوں چومتے ہیں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 سارے سدے دی بش, بش ملانے پوترو سدے بش جا میرے دھی جھگڑا نماز جناز تو بعد دعو یہ تھا کچہری یہ سب شریعت اسلام کے مطابق کیا ہوتا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 میں شرح کا مسئلہ کتاب کھول کے سنایا امام دے کتاب دے حوالے سفا دسیات پڑی ایو ماری جا جو پیو مریا کرو گے مردود میں آلہ حضرت فتوا سنایا ہے جی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 لاہوروں آ کے مسئلے مسلے بنا جا ختم نہ پڑیا تو پھر کی جو ہوئے نا فیرتے. کچھ ہویا ہی نہ میں آخر و جاہل کٹے کا پوترا آدھی جانتی تینوں اس تجے دا تینوں پتا نہیں <تصح> لاہوروں آ کے مسئلہ بنا جا ختم نہ پڑیا تو مڑ کی ہوا مر تو کچھ بھی نہ ہویا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 مصیبت دور ہو تے تے رب تعالی دا جنادے تو بندے. اے؟ بھی جو اے اے اے رب نہیں دینا جو نہیں فرمائی نہیں پوچھو جڑا آخ دے تو دا مطلب کیے وقت سلام پھیر کے نہ منگو پانچ منٹ منگو دس منٹ بعد نہ منگو ادا گھنٹہ بعد نہ منگو دفنا کے نہ منگو دے پھر نہ منگو گھر آن کے نہ منگو کسے نے نہ منگو یہ سارا ہوا سے بعد جنا منگو پوچھو بھائی بعد دا کوئی وقت دفو نہ دفنا کے آؤ پچھلی زندگی تاری ج گزرے گی وہ سب بعد ہے یہ پوچھو سال بعد نہ منگیے دو سال بعد نہ منگیے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 بے شک ہوش نہ بندہ بیٹھتا اور جنازے ہاتھ اٹھا کے دعا نبی پاک سرکار نے ہاتھ اٹھا کے دع می جنازے تو بعد ہوئی کہ بعد میں بعد جنازہ سرکار نے سما رفا جدہ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 ٹی وی یا ریڈیو چ قرآن حدیث رکھنا کوف شک سننا تو جتنے رہا رکھنا بھرنا کفر ہے کیوں کہ قرآن حدیث دے ٹی وی تو اس کی آسو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 نمازی نہیں بابا جی ایک منٹ کرو